ہم عیسیٰ ہی تمہارے سامنے اگلی خبریں بان فرماتے ہیں اور ہم نے تم کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا